آج کے سبق میں آپ سورت البینہ کا آدھا حصہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ کو فاؤ لم نیم ساکن کے بعد یا ہے یہاں میم کا اظہار ہوگا لم یق نیلین کی فارو یہاں راتر ہوگا اس لیے کے اوپر پیش ہے لم يكن لم, يكن لم يكن من نیلین کی فارو یقینی تعبی یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ و شکل علیف ہے جو حروف حلقیہ میں سے ہے لہٰذا یہاں نون ساکھنے پر اظہار حلقی ہوگا من اہلیل کتابی من اہلیل کتابی والمشرکین منفکین والمشرکین منفکین والمشرکین میں را کے نیچے زیر ہے اس لئے اس کو باریک پڑھیں گے مول نون ساکن کے بعد فا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں اخفا کریں گے یہاں الف جو مززوم ہے درمیانی یہ جھٹکے سے پڑا جائے گا البئی ہے آیت چونکہ ختم ہوتی ہے لہٰذا وقت کی صورت میں تاہتا ہا بن جائے گی اور بئی کی بجائے بیہین اور مین من اللہ ہے ہوگا اصول زبر ہے, ہے تمین کے بعد میم آ رہا ہے لہذا یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا اسی طرح اس میں اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے رسول من اللہ اصول یہاں سوخم ادغام بغنہ ہوگا تنمیم کے بعد نیم ہے تو پور پڑیں گے اور را بھی پر ہوگا اوپر زبر ہے اب یہاں تن اس صورت میں آپ پڑیں گے جب اس آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے اس وقت یہاں آگے چونکہ فی ہے فا ہے لہذا یہاں اخفا ہوگا اور وقت کی صورت میں یہ تاحت ہے بن جائے گی مطہرہ اس طریقے سے پڑے گی مطہرہ فی ہے کتو ب قطب یا تمین کے بعد خوف ہے جو حروف اخبا میں سے ہے یہاں اخبا کریں گے قوی ہے لیکن یہاں وقف مطلق بھی ہے اور رائت بھی ختم ہوتی ہے تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے قویمہ فی, قتب قیمت فی, قتب قیمت فی قتب قیمت وما تفرق فیطبین وما تفرق را پر ہوگا کافی پور پڑیں گے تل کتاب اب بعد ما نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے جب بھی تن نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو یہاں اقلاب ہوتا ہے إلا من دیما ما إلا من بعد ما, ما جا جاء مد متصل ہے پانچ حرکات کے برابر آپ اوپر کو کھینچیں گے البئینات کی بجائے یہاں ساکنتا ہو جائے گی اور بیدین پڑھا جائے گا وما جہاں دونوں جگہ مد منفصل ہے تین الف کے برابر آپ کھینچیں گے اور راہ کے اوپر پیش ہے یہ پر ہوگا امی الله د اس میں ذات کا جو نام ہے پر ہوگا پہلے پیش ہے اللہ لیا بلا بخلی سئینا مغل سئینا مغلی سئینا مغل سین لدین لدین یہاں ملا کر پڑیں گے اوپر لا کی علامت ہے لا دینا فہدین مد متصل ہے اس کو آپ پانچ حرکات کھینچیں گے وایو قیمت وایو قیم وایو قیمت وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَوَيْتُ الزَّكَاةَ وَيُتُ الزَّكَاةَ وذلك دين